اِس اللہ و رحم الرحمۃ اللہ صحمۃ وحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ورسب گروشت باقی تمام ورثب سلام امین سب سب کرتے ہیں کو ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں ساج درخت نمبر چھ سو اکہتر پبلک تین سو تیرہ ہیں چھ سو تہتر اور دعوت شریف کا شروع سے ابھی تک کے درست کی تعداد ہیں تین سو تیرہ اوراد فتح کی الراض فتحیہ میں ہم لوگ شعر اسما الحسنہ میں ہیں اسماع الحسن میں سے انیسواں مقدس یا رضا کے لغوی معنی اور توجیحات میں ہیں ان میں ایک درس آپ لوگوں تک پہنچایا تھا ابھی دوسری درس سے مختلف کتابوں کے حوالے سے کتاب مصباح کا حامی مشہور و دعوں کی کتاب ہے اس میں کی توجیہات بھی مختصر دیا ہے اس کی صفحہ نمبر چار سے ایک آخار پہ فرماتے الرازق ہاں جی الراز اور رضاق <بیمانا> فرماتے ہیں رازق اور رزاق دونوں کا ایک ہی معنی ہے اور فرماتے ہیں ایک ہی معنیٰ بیمان یعنی رازق والرزاق دونوں کا معنی ایک ہے البتہ رزاق میں رزاق مبالغے کا سگا ہے اس میں بہت زیادہ مقدار میوزک دینے والا ہاں جی اور سب کو دینے والا ہمیشہ دینے والا یہ مفہوم اس کے اندر موجود ہے واہ خالق الار ارزو قطع والمرتض کل نفس یہاں انہوں نے یہ تو ان اور رازق کا معنی ہے ہر قسم کے رزق اور رزق کھانے والے کا خالق اور ہر نفس و روح تک ان کا رزق پہنچانے والا ہے اللہ تعالیٰ یہ معنی ہے اس کا جو ہے رزاق انہوں نے ایک معنی یہ کیا رضا نے کیا ہے ہاں جی رازق کا معنی رزاق اسی ایک چیز ہے لیکن اس میں رزاق میں مبالغے کا مفو ہے فعال کو وزن پر ہمیشہ موبائل لگا جاتا رہتے ہیں جیسے اس سے پہلے وہ ہاب ہیں قہار یہ سب اسی وزن پر آیا تو ماتے ہیں رازق کا معنی ہر قسم کے رزق اور رزق کھانے والے کا خالق اور ہر نفس و روح تک ان کا رزق پہنچانے والا ہر نفس و زیرو تک ہر زیرو تک ان کا رزق پہنچانے والا یقیناً اس کائنات میں ہر نفس ہر روح, ہاں سمندر کے تہ میں اگر ایک بڑی چٹان کے اندر بھی اس کے بیچ میں یا اس کے نیچے بھی کوئی حشرات العرض ہوگا اس کو بھی رزق پہنچانے والا اللہ تعالیٰ ہی کی ذات عرد ہے یعنی چونکہ اس کا علم کائنات کے ہر ذرے پر محیط ہے تو وہی ذات جو ہے اور وہی ذات حد ایک کو رزق پہنچانے پر قوادر بھی ہے لہذا وہی ہر ایک کا رازق ہے نمبر چھ الرازق یعنی تجمہ و ذات مہلو کو روزی پہنچانے کا ذمہ دار ہے رازق میں من کیا ہیں تجمہ وہ ذات مہلو کو روزی پہنچانے کا ذمہ دار ہے اور سب کو روزی وہی پہنچاتے ہیں تاکہ موجودات باقی رہ سکیں اور اس کا روزی تمام محلوقات کو شامل ہے مومن مومن نیک لوگوں کے ساتھ جو ہیں خاص نہیں ہے اس کا روزی پہنچانے بلکہ کافر اور گناہ گار کو شامل ہے یعنی سب کو شامل یعنی اور کافر گناہ گار بھی اللہ بھی جو ہیں اللہ الرازق کے خوان کرم سے کھاتے ہیں سب اسی کے خوان کرم سے کھاتے ہیں وہی اللہ ہیں سب کا سب کو رزق پہنچانے والا ہاں جی وہی اللہ ہیں جو سب کا رازق ہے الرازق والرزاق رزاق ماد رزق سے فی صفت اللہ تعالیٰ یہ اللّہ تعالیٰ کی صفت سے رازق و رضاقل عنہ عرض الخل کا اجمعین اللہ ہی تمام معلوقات کو رزق پہنچاتے ہیں جی اور خلق العرضہ اور اسی ذان تم رزق کو اسی نے پیدا کیا ہے وہ آت الخلۂ کا ارزا کہا وہ ابصلا علم اور اسی نے جو ہے تمام محلوق کو رزق عطا بھی کیا اور اس تک پہنچانے والا بھی ہر معلوم کا رزق پہنچانے والا بھی اللہ ہی کے ذات پھر آگے فرماتے ہیں کہ یہ کتاب لسان العرب سے لیا ہے عربی لغت کی کتاب ہے فرماتے ہیں آگے و فعالمن زینت سے ہنج من ابنیت لفظ فعال جو ہے من ابنیت المبالغ مبالغ, مبالغ کیسے؟ کے شغوں میں سے اس کے افزان میں سے و رزق معروف عربی زبان معروف کے معنیٰقنع حرمات ارزاقر للابدانی ہے ظاہر انسان کے جسم کے کل اخواطی جیسے کھانے پینے کی چیزیں جسم کو تربیت پہنچانی چیزیں گندم ہے ہے ہاں جی پھل فروٹ ہیں وہ سب وہ باطینت القلوب ونحوس ہے اور ایک رجک باطنی ہیں جو انسان کے دل اور نفس کو اس کی ضرورت ہے ہاں کل معارف والعلوم جیسے معارف والعلوم خدا شناسی کے علوم پرانی علوم ہاں دوسرے تمام علوم جو جو ہے کچھ دل کو ضرورت ہے خدا سے متعلق علوم خدا کی معرفت کے علوم خدا شناسی کے علوم اور باقی علوم جو ہے دنیا نفس کے لیے ضرورت ہے کہ دنیا کمانے کے لیے اعلیٰ اللہ تعالیٰ امام انداب بطن فی العرض اللہ اللہ رزق ہوا سرحوت ہے نمبر چھ میں اس زمین پر کوئی جو ہے زی روح نہیں ہے مگر اس کو رزق پہنچانا اور اس کا رزق ذمہ داری اللہ خود کے ذمہ ہے اللہ نے وعدہ فرمایا ما مام من مندابطن کوئی بھی زی روح جم بندہ ہاں جی نہیں جو زمین پہ ہے اللہ مگر اللہ اللہ اللہ کے ذمہ ہے رزق ہوا اس کو رزق پہنچانا اللہ وہ ارزاق بنِ عدم مکتوبۃ المقدرت اللہ فرماتے بنی آدم کو اللہ نے بنی آدم کو اللہ نے جو رزق دینا ہے وہ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے مقدر ہے معین ہے اور جو معین معنی وحی الواصلۃ اللہ اور وہ ان تک پہنچ کر ہی رہے گا مولا علی فرماتے ہیں رزق دو طرح کے ہیں ایک رزق وہ ہے جو آپ کے وہ آپ کی تلاش میں آیا ہے کیونکہ وہ آپ کے لیے لکھا ہوا ہے آپ کی قسمیں ایک ریزی وہ ہے جو جو آپ جس کی تلاش میں جاتے ہیں دھم محنت کرتے ہیں روزی کماتے ہیں فال اللہ تعالیٰ ما اردم من رزق و ما ارید وین میں ان سے کوئی رزق جو ہے نہیں مانتا ہوں ہاں جی ما ارید میں من ان سے کسی قسم کا رزق نہیں مانتا ان معلوم سے وما ارید ورنہ میں ان سے یہ درخواست کرتا ہوں وہ سرد نمبر پچھے، ستاون میں بل جو ہیں بلانا بلکہ اللہ بلانا رازک ہوں بلکہ میری ذات راز خلق تو ہم اللہ ہنی اور میں نے خلق پیدا نہیں کیا ہے مارا اللہ کی عبادت کے لیے خلق کیا ہے اور میں ہی ان کا راز خ جو اس میں جو ہے بلانا راز کو ماہ خلق اللہ الیہ بدُن و ماہ خلق الجن وال انص اللّہ کے مسئلہ نے کیا یہ آیت نہیں ہے جی وقال اللّہ تعالیٰ انََََََََََ اللہ و ررضاق ذوال قوۃ المتی ایک پرانے کے عید نمبر اٹھاون ہاں جی اللہ ہاں جی ان اللہ <سؤال> حب اللہ <سؤال> تعالیٰ <سؤال> کے رضا کو وہی جو ہے صرف وہی رزق دینے والا <سؤال> ہے وہی جو ہے سب کو رزق دینے والا ہے دوست دشمن سب کو رزق دینے والا ہے جو القوت اور وہ سارے قدرت اور مستحکم ذات ہے طاقتور ذات ہے اس میں یہ عربی ہے عربی لغاتے لسان العرب یعنی ادھر سے بندہ خیر نے گیا تھا اس کی میں اردو تجمت و ایک لفظ کا کیا ہوں پھر بھی ایک بار مغر و جو لکھا ہوا ہے وہ کراؤں تو الرازق والرزاق رضا دونوں اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے ہیں رازق بھی رضا میں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی تمام محلوقات کو رزق عطا کرتا ہے اللہ وہی ذات ہے جس نے ہر نو رزق پیدا کیا ہر قسم کے رزق ہے ہر موجودات کے لیے اپنا اپنا رزق ہر نو کے اپنا رزق اور مہلوق میں سے ہر ایک ان کا رزق عطا کر کے جو ہیں ان تک پہنچاتا بھی اللہ تعالیٰ جو معروم ہے ہر ایک کو ان کا رزق عطا کر کے ان تک پہنچاتا بھی ہے خلق کر کے جگہ پر رکھتے نہیں جہاں تک بندوں کے رسائی ہی نہ ہو بلکہ خلق بھی کرتے ہیں ان تک پہنچانے کا اسباب بھی خود سلام کرتے فعال مبالغے کا ہے اور رزق کا معنی مفہوم معروف ہے واضح رزق یعنی ہر قسم کی کھانے پینے کی چیزیں انسان کو تقویز پہنچانے کی چیزیں اور حمت ارزاق یعنی رزو رضو کی قسمیں ہاں جی ارضا جو دو قسم ہیں ظاہری ارضا جو کہ ابدان کے لیے ذہن افدان کے جسم کے لیے جیسے اقواد یعنی انسانی زندگی کی ضروریات اور کھانے پینے کی چیزیں دوسرے قسم باطنی ارضا ہیں جو کہ قلوب اور نفوس کے ہیں جیسے معروف علوم ہاں جی معرف قلوب کے لیں اور باقی علوم نفوس کے لیں نفس کی ترقی کے لیں اللہ تعالیٰ نے فرمائے جو بھی جاندار اس زمین پر ہیں ان سب کا رزق اللہ کے ذمہ بنے بنی آدم کے, کے ارزاق اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھے ہوئے اور مقدر ہیں اور وہ ہر صورت میں ان تک پہنچ جائیں گے جو لکھے ہوئے ہیں وہ تو پہنچ جائیں گے اس کو کوئی روک بھی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ نے فرمائے میں ان سے کسی بھی قسم کے رزق نہیں مانتا ہے اور نہ میں یہ کہتا کہ مجھے کھلائے اللہ بے نیا بہت اچھے اور کے کھانے پینے کی ضرورت ہے بلکہ اللہ فرماتا ہے بلکہ میں انہیں رزق دیتا ہوں اور میں نے انہیں جو ہے صرف میرے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک اللہ ہی رزق دینے والا ہے زبردست قوت والا قوت المتین زبردست قوت والا یہ جو ہے لسان العرب سے ہے ہاں عربی لغات کی کتاب ہے لسان العرب مزید جو ہے کتاب نمبر آٹھ جو ہے ایک اور کتاب سے بھی اس موضوع پر کچھ چیزیں لوگوں تک پہنچا رہا ہوں اور چونکہ اللہ تعالیٰ کے راز پر ہمیں جتنا یقین ہوگا نا اتنا ہمیں جو ہے ہماری زندگی آسان ہوگی ہم اللہ پر بھروسہ کریں گے اپنے محنت بھی کریں گے اللہ پر بھروسہ بھی کریں گے یہ آٹھویں کتاب جو ہے تا خصوصیات اصما الحسنہ من سے اردو میں ہی اسماع کے کی شرک سنت کے عالم جی نے لکھا ہے اس میں سے میں نقل کر رہا ہوں انہوں نے اشت وجہ دی ہے حکمت نے اپنی مہلوک کو خوب ہی روزی دینے والا حاجت روا رزق کے معنی جاندار کے کھانے پینے کے اشیاء اور مال و متع وغیرہ ہیں رزق کا اصل معنیٰ جو ہے ہاں جی جاندار کے کھانے پینے کے اشیاء اور مال و متع وغیرہ کائنات کے جس حصے میں زمین کی وسعتوں اور سمندر کی گہرائیوں میں جہاں کہیں بھی کوئی جاندار موجود ہے سمندر کے خطے میں ہو زمین کے کنوں میں ہو زمین کے اندر ہو ہاں جی اللہ نے ان کے جو ہے اس کے خود ان کے خورد و نوش کا انتظام اپنے ذمہ لیا ہوا ہے کائنات میں جو ہے جہاں بھی معلومات ہو جدھر بھی ہو ہاں جی کائنات کے جس حصے میں زمین کے وسعتوں اور سمندر کی گہرائیوں میں جہاں کہیں بھی کوئی جاندار موجود تھوح الرضا نے اللہ رضا بہت زیادہ رض اطا کرنے والے ذات نے اس کے خورد و نوش کا انتظام اپنے ذمہ لیا ہوئے اور کسی کا نے ایک اور قرآن میں فرماتے ہیں اگر رض کی تقسیم اگر ہم انسانوں تمہارے حوالے کرتا تو تم اپنے دشمنوں کو جو ہے ایک لومہ بھی نہ دیتا ایک زرا بھی نہ دیتا اللہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا اور اس نے جب معلومات کو حلق کیا تو سب کو اس قریض بھی روزی بھی پہنچاتے ہیں بل وہ دشمن ہی کہوں نہ ارشاد باری تعلیٰ ہے امام منداپ پطنف العرض اللہ رسخوہ بیالم و مستقل رہا و مستبدا کلفی کتاب مبن سرح نمبر شہ میں حجمہ یہ ہے. کوئی جاندار زمین پر چلنے والا نہیں امام ممتاب پتنفل عرض زمین پر کوئی جاندار چلنے والا نہیں مگر جو بھی ہیں کہ ان کے روزے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کہ ان کے روزے اللہ کے ذمہ نہ ہو کوئی ایسا جاندار اس روز زمین پر چلنے والا نہیں ہے کہ ان کے روزے اللہ کے ذمہ نہ ہو مامند اللہ اللہ علیہ ویا اللہ مستقل رہا و مستودہ وہ ہر ایک کے مستقل اور عارضی رہائش کا علم رکھتا ہے مستقل رہا وہ مستقل اس کی ہمیشہ کے رہنے کی جگہ مستودہ عارضی رہنے کی جگہ سب جانتا ہے کل علیہ کتاب مبین اور ہر ایک وہاں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر ایک کی مستقل اور عارضی رہش کا علم رکھتا ہے اور ہر ایک وہاں ہر ایک کو ہاں جی وہاں تک پہنچاتا ہے وہ یہ سب چیزیں علم الحی میں ہیں مگر ہی کتاب مبین یعنی لوہی محفوظ میں درش ہے ہاں اللہ تعالیٰ سب کا علم ہے ایسے اور ساتھ ہے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا بھی ہے یہ سب چیزیں عیسائیت میں جو ہے حاک تعالیٰ نے اتنا بتانے پر ایک دفعہ نہیں فرمائی کہ ہر جاندار کا رض اپنے ذمے ہونے کا اعلان فرما دیا ہاں جی بلکہ انسان کے مزید اطمینان کے لیے فرمایا وہ یا علام مستقر رہا و مستودہ اساد نے مستقر اور مستودا کی مختلف تفصیلیں منخول تب حاصل میں کہ مستقل اس تو ایک مختص ہے کہ مستقر اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں کوئی شخص مستقل طور پر قیام میں وطن بنا لے اور مست اس جگہ کو جہاں عارضی طور پر کسی ضرورت کے لیے ٹھہرے مطلب یہ ہو کہ الرزاق جل جلال کی ذمہ داری کو دنیا کے لوگوں اور حکومتوں کی ذمہ داری پر قیاس نہ کرو اللہ کی ذمہ داری دنیا میں اگر کوئی شخص یا کوئی ادارہ آپ کے رزق کے ذمہ دار ہیں ذمہ داری لے لے ہاں آپ کو تنہا پہنچانے کا خانی پینے چیزیں پہنچانے کا تو اتنا کام بہرحال آپ کو کرنا پڑے گا کہ اگر آپ اپنی ہاں جی مقررہ جگہ کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جانا ہو تو اس فلد یا ادارے ہیں ادارے کو اطلاع دیں کہ میں فلاں تاریخ سے فلاں تک فلاں شہر یا گاؤں میں رہوں گا ان کو یہ آپ کا آگاہ کرنا پڑے گا ہاں جی حریج کے وہاں پہنچانے کا انتظام کیا جائے جی؟ آپ ان کو ایک درخواست کے صورت میں فون کے صورت میں آپ ان کو بتانا پڑے گا آج کل میسیج کے صورت میں مگر حق تعالیٰ کی ذمہ داری میں آپ آپ پر جو ہے اس کا بھی بوجھ کوئی ہے، اس کا بھی کوئی جو ہے بار نہیں اس کا بھی آپ اللہ پر کوئی آپ پر کوئی بور نہیں یعنی بار نہیں یعنی آپ پر کوئی بوش نہیں کیونکہ وہ آپ کے ہر نقل و حرکت سے باخبر ہیں اس کو پتہ ہے جو ہے آپ اس کے سامنے ہیں آپ اس سے کبھی غائب نہیں ہوتا ہے چھپ نہیں سکتے ہیں آپ کے مستقل جائے قیام کو بھی وہ جانتا ہے اور عارضی اقامت کی جگہ سے بھی واقف ہے پوری کائنات اس کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے کائنات کا ہر ذرہ اس کے سامنے حاضر ہے اس کے علم کو علمی حضوری بولتا ہے اللہ کے علم کو یعنی ہر چیز اس کے سامنے حاضر ہے کوئی اس سے غائب نہیں اس کائنات کا ایک ذرہ بھی اللہ کے علمی آتے تھے بغیر کسی درخواست بنے اور نشاندہی کے جو ہے آپ کا راشن وہاں منتق جو ہے منتقل کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ کے علم محیط علم محیط اور قدرت مطلقہ کے پیش نظر صرف اس کا ارادہ فرما لینا تمام کاموں کے سر انجام ہونے کے لیے کافی تھا کسی کتاب یا رجسٹر میں لکھنے ہاں لکھنے لکھانے کی کوئی ضرورت نہ تھی مگر مسکین انسان جس نظام کا خوگر ہوتا ہے اس کو اس نظام پر قیاس کر کے ہاں جی بھول چوک کا کھٹکا ہو سکتا ہے اس لیے اس کے ذمہ اطمینان کے لیے اس کی مزید ذمہ اطمینان کے لیے فرمایا کل فی کتاب مبین یعنی یہ سب کچھ ایک واضح کتاب میں لکھا ہوا ہے اندر اور یہ واضح کتاب سے مرا لوئی محفوظ ہے جس میں تمام کائنات کی روزی عمل عمر وغیرہ کی پوری تفصیلات لکھے ہوئے جو حسب موقع و متعلقہ فہرستوں کے سپورٹ کر دی جاتی ہے تو یہ توضیحات اس اسم کے حوالے سے جو ہے اس خطاب خصوصیات اسما کی سفر نمبر دو سو پندرہ اور دو سو سولان پر یہ توضیحات اس ہیں اساد کے ذیل میں تو الرضا کے دارے میں جو ہے لغوی معنی جو ہیں اور تک پہنچایا اور اس پر مزید توضیحات انشاءاللہ شاء اللہ آئندہ